یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو حکم مانی اللہ اور اللہ کے رسول کا اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کنچی نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی ہے بڑی کامیابی